اب دونوں ہے چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے اس بندہ نے اسے چیر ڈالا نے کہا کیا تم نے اسے اس لیے چیری کہ اس کے سواروں کو ڈبا دو بے شک یہ تم نے بری بات کی